بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف تلک تلک تبل حکیم ہدع رحم تل للمحسنین الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الْفْ لَامْ مِيم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ہدایت اور رحمت نکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں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 ناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين اور انسانو ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام الدل فریب خرید کر لاتا ہے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 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختا وعدہ ہے اور وہ زبردست حکیم ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ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 سن فِي مہونا فیم ہمل تھو على وح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 اوفل ابیبی علقی فن خبر اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانا برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک بین اور باخبر ہے یا بلی اقم الصلاة و امر بالمعروف و عن و على ما مست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 سم فل امال میج دل فیل موہد منی کیا تم لوگ نہیں دیکھتے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 وَإِلَى اللَّهِ الْأُمُورِ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور املاً وہ نیک ہو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے وَمَن كفر فلا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 کہو الحمدللہ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے محفل شجاطن بحر تو ابحریم الله عزيز الحکی زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ اجل مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے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 الناس واخشوا يوما واخشوا يوما لا والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده مل جیواری وعد الله حق فلا لو دجابیا بلا لوگو بچو اپنے رب کے غذب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلا نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلا دینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھو دینے پائے ان سی وی نیل ویس و مرح غدا وما مدری نفس بھی ارض تم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 اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے